बोल الله عليه واصحابه لذينك أنه يدعون الناس إلى سبيل جلودا سبحانه للعبة أما أعوذ فأعوذ بالله من الشيطان الگ گرنی oh, yeah. wow. آج کے سامانوں اور جسانوں اور یاد ہے تعلق نقصان میں we did a little bit of something سوال ہو کہ ہر عمل عمل اس وجہ لے لی کوئی بھی کم ہے اس کی قبولیت کا دار و مدار ایمان جو نہ ہوتا بت ہوے ایسا بندہ جتنی مرضی داد کر لگا لوگ مسائل پوچھ رہے, رہے ہیں کہ جی فلاں کا ہے یہ جی فلاں مسئلہ جی اہل کر لیے ہے مسائل کے جائز نہ جائز ہون کا تعلق صرف جل ایمان کی دولت ہو جلان کی دولت ہی نہیں ہے وہ جائز نہ جائز کا کوئی پہلو جائز نہ جائز جرال حرام یہ چیزاں مولا سو مینے مومنا واسطے بنائی یا نہیں ایمان ہوگا پھر انہوں نے عملوں ہوگے گا تو پھر پائے گا جی ایمان نہیں تو پھر کوئی عمل بھی بار بار سلجلال کے اندر قبولیت ہے حیثیت نہیں رکھتا بابے قبول نہیں ہوتا کیوں کہ قبولیت ہوتی ہے ایمان کے بارے ایمان ہوگے پھر قبول بھی ہوتے قبول بھی ہوتے قبول بھی امید بھی جائز حلال حرام کی تمیز بھی کے واسطے جیسی ہویس گاڑ میں پڑھی تو میرا دلکا اللہ اچھی کتنے رہ گئے کی کی کر آئے ہیں اصل حقیقت وہ نا جو محلہ سونے میں یا اپنے کلام چ رکھی یا اپنے محبوب کے فرمانے اور رسیحت کسی پرانے پاک سنا بنا یہ بھی نسیحت کسی کملی والے کا فرمان سنا بنا یہ بھی نسیحت اور میرے سونے نکی میں فرمان اولا سونے جیڑا بندہ میری گل سن گیا اگلے مسلمان تک پڑا پے ان کی برکت نالف فرما دی. بخص دی. گل بھی ایمان ہے اور یہ آیت بات پڑھی ہے وہ بھی اس کے بڑے بڑے چور ہوتے سن ایک آیت تھوڑا میں بات ہوتا سن لیے ج ادھر پیے ادھر پہ دل چند بڑے بڑے شرابی ہوتے جدو پرانے بات سن لین پھر ایسا رجوع کرنا مولا والا ایسی توبہ کرنی ہے کہ جی گنا وہ علاقے انہوںجرت کر ایمان سی ایک ہے عمل ایک ہے ایمان عمل کا بندہ کمزور ہوگی ایمان ہوگی پلٹ آئے گا کدی پلٹ آئے گا جی ایمان ہی پلٹنگ کی امید نہیں ہے رت سونا بولے تو پھر وہ اگر نہ ہوئی ہے تو وہ جڑے بنا وہ لوگ ایک گل سن کے ایک ادیس سن لیجیے آ گیا گرام سن لیے پیچھا آ گیا تی سارے بھی گئے ہوئے رام لوگ اتو پیچھے دیکھے اتو پیچھے یعنی اصا تی بارے بھی چے پڑھنا دے نا بندہ امل کرو اصل پیتے لیکن سان لوگوں کی ہدایت ان لوگوں کی رجوس ہے سیب وجہ بھی ہے وجہ یہ ہے وہ لوگ تھنگ عمل دے کمزور سن ایمان چ مضبوط سن وہ کر کے ایمان نے اتنے جدو قرآن آتا سی یا سونے نبی دا فرمان آتا اثر کرتا آمال سارے کو رہ گیا نا کہ وہ آمال ہی نہیں ان کا ناشا لا اس واسطے سارے اتنے انج کمال کا اثر نہیں ہوتا پہلی تو گا ہوتا نہیں یہ ہو بھی جائے تو پھر کمال کا نہیں ہوتا کہ سانوں ہمیشہ واسطے وہ گل کھڑکی رہے یاد رہے جی امرے پاسے جائیے ادرت بائی ابھی اس کام ہی سکار کرماؤں رہے بھروایا میرے زمانے دا ایک منڈا سی نوجوان سی لنگیا جا رہا ہے کسی پاس کاری بھائی چاسی باغ کی تلاوت کر رہے تخرا گسی والا تخرا گسی مولا سونا پرمندر فرمایا سنا کے کریب نظریاد آئی بات سنی اس نوجوان مل گئے نوجوان سوارا س مولا سونے نے اساسیم بڑا سی, بڑا سی دی کسی عورت کی نگاہ پائی ہو گئی اندر پیمانے کسی نہ کسی طریقے اپنے طریقے یہ ملا دلا کی کوشش کی کروا کی کوشش کی مدد کری پایا ہو گئے مکان بھی تنہائی آ گیا تھوڑی جی ہو ایک ادی آئم سنی خود نہیں سی کے کسے کونی سی सुनी फिरने की याद की जब बुराई का वो पता है बंदा नौजवान हो जनाबे वाली चिटी दियां ड्रामे फिल्मों तुम्हें बचया हो ताकत भी बचाई फिर होती तुम भी बचा हुआ होे जनाबे वाली आलम तनहाई ना हो نوجوان خوبصورت سیلت ہوئی ہوتا بچ جائے بڑے کمال بچایا کلے میں روکا کلے میں رکاوٹ کیڑی آئی ہے برائی تو تفرت کلے دے آئی ہے ربران دلائی ایمان ہو گئے بندہ قرآن سننے میں اثر نہ ہو یہ ہوگا فروائی جاؤ مہاراج ایمان پوران سر کرے یہ کمی ہو سکتا ہے ہوے میں رنگ نال تو جڑی بند سیمان ہوتی ہے ایسا مسئلہ ہے جی اب سات فکر نہیں ہوئی باقی سارے فکر کی پتا نہیں کیا سب یا سان فکر نہیں ہوئی لیکن گرمانیاں میرے بتنی گیری مافا مسلا ہوئی پالی مسلم آ سرکار فکری تھے اگلے کام سارے ہوئے جی یہ نہیں ہونا تو وہ جو چلی چلی چلیے خوش ہو جائے کسی کے دلاتے والی ہاتھ کسی کو کچھ ہو جائے کسی کو کچھ ہو جائے جملہ پر یہ کوئی چڑا ہوا سر کوئی لین والا ہوا کسی کا دل تصری من والا ہوا دیکھ رہا ہوگیا سوبے کا گلام کرے جی اثر نہیں تو پھر کلام ہی نہیں جڑی جی اثر تو کلام, کلام ہے تو پھر اثر وہ جڑی جی فرمائی کا فرمائی आ फरमावे फरमाए سلوانا مولا سونے آئےت بڑی مولا سونا فرمولہ فرمایا فلکری نکلا فلکی نکلا تنخوا مل نصیت فرماؤ نسیحت فرماؤ نکل گلیں دسو لوگوں کو سمجھاؤ لوگوں نصیحت کرو میرے ون بلاؤ جی بلاؤ آم ول بلاؤ نصیحت فرماؤ لڑکے یاد رکھا جائے یہ یاد رکھا جائے نصیحت کرے گی جرا ایمان بن جاؤ جڑے لوگ جڑے لوگ گل سن کے کٹ دے جا دے جان سمجھ لے جی یہ تھوڑی کمزوری نہیں اے اونا دی اپنی کمزوری یہاں کی اپنی پیمانی ہے سنوں خبر آیا جی میں قرآن جاتا ہے تو آپ کو جاؤ دسے جاؤ بڑھا جاؤ وہ جیسے ایمان والے رب سونے نے دسیا والا ضرور چاہے تھوڑا ایمان دے جنابے والی ایمان دے قاملیہ تھوڑے خورا ہوگے گا ایمان دے کھوڑے دے اصد دھوڑا ہوگے گا ایمان قاملے دے اصد دھوڑا ہوگے گا جیوی دے ایمان اونے نا سبورتہ ہوگے گا خدا کی کسکتر کیا نایا یک باب جس لیے ہا یک باب جس لیے نے فرمائے اے حبیبہ اسی رسیت چوتھائی سال جی پورانے بات پڑھ رہے ہوں میں سان ایک آیت پڑھائی جی ایک آیت بات پڑھائی جی سی پھر ویخیا جا سکے آیت بات پی عمل کن یہ عمل کر رہے ہیں آ فرما لفظ آئی ہے جی آیت کر لیں گے سسم کر دیا اور سب جرا دے والے وہ کیوں ساڈے ایمان کی دے ہو روک دی سارے ماں باپ دے بنیاد ایمان روپ لوگ کھڑے ہو ایمانگ قربان جاؤں سوانو چیام نے منہ نام گروبت کر چیا کر کے قربان ਸੁਨਿਆ ਚੰਗੇ وہ یہ سفا نے یہ تو دل ہوئے تو دام پورا یہ سفن او کی کشوارا رکھنا کوئی مخلوق دیا گلیں سن وہ کوئی لوگ دیا گلیں سن جنہوں بیما سنیا سفر گئی لگی وہ کلام ہے ہی, ہی ایسی رب کا قرآن سونے فرمان جن تک نہیں سنیا بے خبر گئے خبریں ہی ادو لگی نے جی سفن سڑیا اللہ رب سبھا بیم بار فرما فرمایا جو جملہ جملہ ایک ہوتا ہے وہاں ہزارہ نکلتے جب کوئی سمجھن والا ہوے خدا بھی کسم کا کیا نو قرآن ہو سبا ہو سکتی ہے چاہ سمسر ہو جانے تفسیل رکھنے کا نام تفسیر کا نام رکھنے والے انی تفسیر, تفسیر کرنی تو وہ جڑی جی بھرمائی ایک آئی کھڑے ہو گئے چالی چالی تفصیلات توجہ وہ یہ فرمائی پسی ہو پلی حتیس باغ جملے تین تو وہ جو نہیں فرمائی لیکن سمندر سمندر ایمان کی حقیقت میں آئی میرے باپ نبی سرکار ادرت ایمان وروي أنه عليه السلام خرج لابة يوم على أصحابه فقال قيب أسرحهم فقالوا أصبحنا مؤمنين بالله فقال هما على إيمانكم قالوا نسفر على البلاء ونسفر على الرخاء ونغضى بالقزاء فقال عليه السلام أنتم من رأحكم أرمي الغابة الله أو قم قال على عليه السلاة والسلام نے روایت واقع فرمائیے راوی راگل فرمایا قربانی فرمائے میرے باغ نبی بھی ایک دن باہر نکلے ہر جاتا ایک دن باہر نکلے وہ میرے باغ میں باہر آئے قربان جانا صحابہ صاحب سن شہبہ <سحابا> بیٹھے سن صحابہ کا جناب والی دو ہزار سوران نبی حجر کے آئے سردار شہادت تقریبن چار جمعے تقریب کی تقریر بن سکتی ہے خاص وقت صبح کیسے جوڑی کی، کروائیے کی <تصور> اگر میں گل اس اس اس اس سمجھا آج سکار فروے بھی فرمایا کہ صبح تم سب کتی یہ بخر موجود ہے مالو سپنا من ملا کر دیں سونے گیار صبح ساری کی سم سن گلوگ سونے لگی تو سوال صبح کی سخت شبھا ہے پھر کوئی جواب پے کی فاس وقت تیری صبح کیسی ہوئی ہے جوابے شمار ہے ہے ہسدا ہوئی ہے دکھال ہوئیے سکھ نال ہوئیے گیلی ہوئیے سکی ہوئیے ہزارہ جواب نہیں توجہ نہیں فرمائے لیکن جو سرکار مدینہ پوچھنا چاہتے سن جو پوچھنا چاہتے سن چونکہ غلام کامل سن صحابہ آشک کامل سن سوال سمجھ آ گئی ہے رب دس رات کیے سکی ہوئیے خوشی نال ہوئیے رم لال ہوئیے کھے ہوئیے یہ دسانوں سیکھنا وہ سونے لگی من مبارک جو شی زیادہ سمجھ گیا نے کو یار نے پوچھا یار سوریا صبح سال کی پتا لگتا ہے یہ صبح کے بارے سوال تو وقت بھی صبح فرمائی جی صبح کا وقت سی نا شہری بندے بندہ اپنا آسرا کری ہے پتا لگا ہے شاہجہ نبح شام تک ایمان کی فکر لگ آپ کتنے اکڑ گئے گی بگلا پیسہ یہ دنیا کی گاڑ باڑ بھی کروں پر جنہ نے اندر سارے دنیا پر مارے یار سول سونے سبائی ساری سکل پڑھ لگے نا تو یہ دعوی ہو جائے گا یار کلمہ پڑھ دا یار مسلمان ہے صاحب نے دعوی فرمایا نہ کہ ابھائی مان نکلتی ہے میرے سونے لکیل نے فرمایا نشانی لسلان دعوے شا نہ ہولیل بار لگتا بار سویا بار ایمان تہار کے سب ہے میرے آقا یہ نہیں فرمایا ٹھیک جاؤ سن کے میرے آقا والے آمدار فرما نے فرمایا تھکا آپ نے فرمایا پڑھائی ہو یا کنو ایمان سمجھی پھر ایمان کی ہے نشانی کی ہے تھے اللہ توجہ چلو میرے دو اللہ اچھا بھائی آپ بھی سارے مسلم میرا ایک بندے تو نہیں مسلم برادری کو آج اچھم برادری نا بھائی اسے ایکو گل کا جواب لو ایمان کی نشانی کیوں بھائی بول رہے رہیے دعوی کیا ہے دعوی کیا ہے ایمان سوخی ہونے کا دعویٰ ہے متدی ہونے کا لیکن ایمان کی علاوت میں پہلے روایت نہیں سیکھ یہ پڑھیے دن تک بیان کر دیا وہ اگے یہ ملتی دوسری روایت حضرت یاد ہو گیا کوئی بھی جو دی لیکن الفاظ مختلف الفاظ مختلف میرے سونے فرمایا شبہ کی تیجے نشانی دسو نشانی دسو نشانی کی ہوں شہاد نشانی پہ رستے آ شاد بول آرمو نسل والے پل سونے ساڈے ایمان کی نشانی ہے جب کوئی مصیبت آ جی ادر کرتے ہیں نسب والن برائے کوئی مصیبت آ جائے اصل سفر کرنا اور سوکھا کم نہیں سونا کماؤں کا کرنایا وارن سفر ہوا انتہے لوگ ہیں کام سفر دینا جدو کوئی مصیبت آ جائے بیماری آ جائے آ جائے تکلیف آ جائے ہیں مولا سن مولا جی نیمت دے جی سہولت کا فرماوے جہی آسانی کا فرماوے اسان اندر شکر دریا ونر بے پزا اور اصل ان تقدی در ونر برتزا تقریر رہنے پکا جا رہی سنا ہوں ساتا نے جب یہ گل کی کئی ہوئے گلے نہیں سمجھ آ رہے گی نظر جاتا ہے فرما ہوا پی آتے ہیں ساموں مل رہے ی مو مل نہیں ہے سچے موم ہکا ملو نہ ربا کی قسم صاحب کروایا سچے مومن انتو اسی رب رب دی اسی. سچے مو ہوں گے کرائے تو نسبر والا علی والا شا مصیبت آئے تو سبر کرنے نعمت لبے تو شکر کرنے کیوں کی تکلیف پھر آ رہی ہے وہ جو ہے مصیبت آبر صبر اور جنہیں کمال کا سبر کیا اگر سید نار گوالی سب امبیا جنت چتارا جاتی ہے وہ تہائی وکرے لگے سارے کمال کا صبر صبر کمال صبر سبر کا مولا سونے میں بیماری کے بعد جوانی پھر لٹا دیوگ اگر تھی ساج ساجی کھیتی اس کی کرتے کہ ساتے ہیں تو پھر میں کھاتے تو تا دے تو میں کھاتے رہ جانی پھر دوبارہ دوبارہ قرض کی آ مولا چھو دیا میں تم سے جوان بنا دیتے میری اس بار میرے جس وقت نہیں چلے نہیں یعنی نتیجہ یہ نکلیا جی ایمان کامل نا تو بڑھے ہونے کے بعد بندہ پھر بھی جبان ہو سکتا والد علی والا شروع آڈر رکھا مطلب شکر کرتے شکر یہ نہیں ہوتا وہ تیز اندر بلا کے بیکار مار کے آخیا شکر میں دنیا پہنا جناب بہت گٹ بندے ویٹے نے کہ جان کے افار سکھتے آتے ہیں جمنی مسئلہ آ گیا بندہ کھانا کھانا نا تو بیکار آ کہتے ہو گئی ہو گئے اولا علماء فرماتے ہیں بکار کا آنا یہ سیر ہونے کی علامت ہے یہ پیٹ کے بھر جانے کی علامت ہے اور اللہ والے کبھی پیٹ پال کے نہیں کھایا کرتے اس لیے جا کے ڈکار آئے اللہ سے توبہ اور استعمال کیا کروں ڈیکار دے سر بات دینے میں ڈکار آ رہے کہ بندہ پڑے لا حول ولا ہو اتر لا پیارے بندہ دنیا کے سامنے ڈکارا بلا کڑے ڈکار والا تو فرمائیے بس کہہ رہے کہ مسلمان ہوا سمجھ آئیے کوئی نہ آہ شکر کا شکر یہ نہیں زباندار رحمد اللہ پارکی جناب دے خلاف استعمال کر اندر دین دے خلاف استعمال کر او فرمانی وہ فروانی چھو شکر نہیں آ شکر کا معنی روا رہے یہ لکھا ہے کہ شکر کا معنی یہ ہے کہ جو نعمت ملے دینے والے کے دینے والے کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے یہ شکر ہے یعنی جو نعمت دیتی ہے استعمال کر جی شکر ہے بولتے نہیں یہ شکر رب سونے نے اولاد دیتی ہے یہ نہروان چاہا یہ سراری سے رب را دیتا آواز جیتی آواز وہ نہو کر گلوکار ہے وہ بھی جب گانا گا کے آتے ہیں تو بھی روپیہ کی نیا سو سان کے نام سے ہو بھی आई अब कर रहे हैं चंकी ला गई पर जे रबरा हो शुक्रदार होने खाना दिता इन खा के किशन उथे जावा जिथे रबरा उन्हें पैसा दिता है इन उ دلوقتي. زبان سے کہنا ہو رہا ہے دل سے تسلیم کرنا ہو رہا ہے جب دل سرے تمت سرے کم تسلیم کر جاتا ہے نا پھر یہ نہیں کہ زبان سے کہ دل جھک جاتا ہے والا اور زبان نال نہیں اور کر کے بخار تو وہ جو نہیں فرمائی ایک بار فرما فرمائیے شکر دن ہے شادہ یہ شکر کرتے سن بندہ ہمیشہ جادت اور رب سو تقدی کرا سکیں سری شکتی سردار بناؤ میں نے بنوایا میرے محلے جی اور پیڑ دی اورت سے میں راتا اس ویچا کہ وہ چننا چ بڑا آلی شان مال بنے کلو میں ہو گیا کہ عورتوں میں محلے کی عورت ہے جان لکھا کال صبح ہوئی ہے آپ سرکار کلو آ گئے آپ حرماؤ میرے بی آج تیرا میں مہرمان ہی مہمان کیوں بنا لیا مال جی ویخی سبق لگنا سی کہ سبب وہ لوگ فنا دے آشک نہیں سن بکا دے آشک سن بی بی بیج رات پیر کو اج رات مہمان محبت رکھنے والے شام پہ آپ میں بی پکائی گربانی شادی نماز پڑھی شادی نماز پڑھ کے تقریبی سو گئی yeah جیبی گل کی پرموزن ایک مسیبتار نے پتہ یہ معلوم کل کا پتا نہیں رب نو تو ساڈے گھر لگا جی یعنی جی کدارے تو سر رب نال ناراض ہو بیٹھے ہوئے میں کیا ہوتے سر سن وہ بھائی جی کدار بندہ ناراض بندہ کا دے تو رب ملنا چاہتا توجو نے یہ فرمائی بن سکتے وہ دردے پیار سے شان جی بندہ وہ سیری رداد ارادی رہ جا حضرت اگر جات آپ نے فکیر دبا کے نقل فرمایا کہ وہ فرما ہوتے سن تو میں دھو نہیں سی بچتا ہوں دھو پی گا سن تو متلی پی شروع ہو جائے نہیں میرا فر فرما نے میں ایک باری کسی کو مہمان ہونے موقع لگا کہ وہ نہ قدرتی دودھ پیش کر دیا فرما نے فرمایا کہ میں ایک دم سہنے کا فرمان یاد آیا ہے کہ تین چیزیں کو دیوے واپس نہ کرے جی. دودھ دو تکیا خوشبو تکیا نہیں ہوتا سیاح جی کوئی مہمان آواز ہو سکے واپس نہیں کرنا چاہیے دودھ دو کوئی دوے لے لینا سر خوشبو کوئی دوے انتار نہیں کرنا چاہیے فرمایا ایک تو مجھے وہ فرمان یاد آیا ہے دوسرے مجھے رب سونے نہیں تقدیر یاد آ رہی میں اپنے آپ کو آخر بھائی جی تو آکھے میں خراب ہونا ہے موڑے کا مطلب کہ رب دو فرمائی میں وہ آ نے کہ فقیر فرما نے میں یہ سوچ کے پیلا سونے جی اس وقت کی گزار دھوپ دیتے ہی پیتے چی کے مسلم پہ کہ میںلاس درجے پیتا فرمایا میری ساری بیماری آئے تقدیر کراخر چاچا نہیں